باب نمبر آٹھ فرقۂ ملامتیاں اور ان کے احوال ملامتی کسے کہتے ہیں بعض صوفیہ کا ارشاد ہے کہ ملامتی وہ ہے جو خیر کو ظاہر نہ کرے اپنے شر کو بھی نہ چھپائے اس کی توضیح یہ ہے کہ چونکہ ملامتی کے رگ و پے اخلاص سے لذتیاب ہوتے ہیں اور وہ سراپا صدق بن جاتا ہے اس لیے وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے احوال و اعمال سے کسی کو خبر ہو کہ یہ بات منافی اخلاص ہے شیخ ابو ذرآٰ رحمۃ اللہ علیہ طاہر بن ابوالفدل المقدمی نے اپنے شیوخ کی اسناد کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور اخلاص کیا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اخلاص کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رب العزت جلشان سے اخلاص کے بارے میں معلوم کیا تو رب العزت نے فرمایا کہ وہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کو میں اپنے بندوں میں سے اس شخص کے دل میں بطور امانت رکھ دیتا ہوں جس کو میں دوست رکھتا ہوں بس ملامتہ کے لیے مزید اخلاص بس یہی ہے کہ وہ اخلاص کی راہ پر گامزن ہیں اور اخلاص سے متمسک ہیں یہ لوگ اپنے احوال و اعمال کو لوگوں سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی میں ان کو لطف آتا ہے اپنے احوال کو چھپانے میں وہ اس قدر اہتمام کرتے ہیں کہ اگر ان کے احوال و اعمال کسی پر ظاہر ہو جائیں تو وہ اس طرح پریشان اور متوش ہو جاتے ہیں جیسے ایک گناہ اپنی معصیت کے انکشاف سے حیران و پریشان ہوتا ہے صوفی اور ملامتی کا فرق بس ملامتی وقوع اخلاص اور اس کے محل وقوع کی اس طرح قدر و منزلت کرتے ہیں اور اس کو اس اسی مضبوطی سے پکڑے رہتے ہیں یعنی اس پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں اور صوفی کی حالت یہ ہے کہ وہ اس کے اخلاص کو دیکھ کر اپنے اخلاص سے گم ہو جاتا ہے صوفی ملامتی کے اخلاص کو دیکھ کر اپنے اخلاص کی حقیقت کو سمجھتا ہے اور پھر اس میں گم ہو جاتا ہے ابو یعقوب اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے اخلاص میں ان کا اخلاص مشاہدہ کیا تو وہ اس اخلاص سے ایک دوسرے اخلاص کے محتاج ہو گئے یعنی انہوں نے اپنے اخلاص کو کامل نہیں پایا علامات اخلاص حضرت دنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص کی علامات تین ہیں اول یہ کہ صاحب اخلاص کے لیے لوگوں کی تعریف اور مذمت یکساں ہو یعنی وہ اپنے حق میں لوگوں کی تعریف اور مذمت کو یکساں خیال کرے دوم اعمال میں اعمال کے مشاہدے سے بے نیاز ہو جائے عمل کرنے کے بعد ان آمال کو بھول جائے سوم اس بات کا خاص نہ ہو کہ آخرت میں اس کے اعمال کا اس کو اجر ملے گا شیخ ابو ذرآٰ اللہ علیہ نے اپنے شیوخ کی اسناد کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ ابو عثمان جنیدی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ اس کے حال کو دیکھ کر نفس محظوظ نہ ہو یہ عوام کا اخلاص ہے اور خواص کا اخلاص یہ ہے کہ خواہ حالات ان کے موافق نہ ہوں لیکن وہ اپنی طاعت و بندگی میں یکسور ہیں اور یہ طاعت ان کی نظر میں کچھ نہ ہوں اور وہ ان کا شمار کچھ شمار کریں یعنی طاعت و بندگی میں وہ اپنی بندگی اور طاعت کو کچھ اہمیت نہ دیں اور نہ اجر و سلے کے امیدوار ہوں یہ اخلاص خباص کا اخلاص ہے شیخ ابو عثمان المغربی رحمۃ ال نے صوفی اور ملامتی میں اس طرح فرق کیا ہے کہ ملامتی اپنے حال اور اپنے فعل میں مخلوق سے نکل گیا اس کو مخلوق کی پرواہ نہیں مخلوق کون سے الگ رکھتا ہے لیکن اپنے نفس کا ثبات رکھتا ہے یعنی خود فراموش نہیں اپنی ذات کو باقی رکھتا ہے پس وہ مخلص ہے اور صوفی اپنے حال اور اپنے نفس یعنی اپنی ذات کو بھی الگ کر دیتا ہے جس طرح اس اس نے دوسروں کو اس سے الگ کر دیا ہے بس وہ بھی مخلص ہے لیکن مخلص خالص اور مخلص محض میں عظیم فرق ہے مدعا یہ کہ ملامتی مخلص محض ہے اور صوفی مخلص خالص ہے حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخلص کے خلوص کا نقصان بس یہی ہے کہ وہ اپنے اخلاص کا مشاہدہ کرے یعنی خود کو مخلص گردانے اور شمار کرے جب اللہ تعالیٰ کسی کے اخلاص کو خالص بنا دینا چاہتا ہے تو اس شخص کے دل سے اپنے اخلاص کے مشاہدے کی خواہش کو نکال لیتا ہے پھر اس مخلص کو اپنے اخلاص کے مشاہدے کی آرزو باقی نہیں رہتی اس طرح وہ مخلص چھٹکارا پایا ہوا بن جاتا ہے مخلص تو پہلے ہی تھا اب مخلص بے حد بن گیا گویا مخلص اور مخلص, مخلص اور مخلص دونوں بن گیا عارفوں کا ریا مریدوں کے اخلاص سے افضل ہے شیخ ابو سعید اخراز رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ عارفوں کا ریا بھی مریدوں کے اخلاص سے افضل ہے اور وضاحت اس قول کی یہ ہے کہ مریدوں کا اخلاص رویت اخلاص کی علت سے پاک نہیں یعنی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے اخلاص کا مشاہدہ کریں اور عارف اس علت سے منظع اور پاک ہے کہ یہ عمل کو باطل کر دینے والی چیز ہے یعنی رویت اخلاص کی آرزو سے عمل کا بطلان ہو جاتا ہے مگر عارف کے احوال اعمال سے اس کے علم کامل کے باعث کچھ نہ کچھ مرید کی کشش کے لیے ظاہر کر دیتا ہے یا اس لیے, یا اس اس لیے دو حال پر عمل کا اظہار کرتا ہے وہ حال, حال و عمل کا اظہار کرتا ہے کہ اس کی نفسانی اخلاقی میں سے کوئی خلق اپنی اصلاح کے لیے زحمت کشی کا محتاج ہے یعنی اس کا خلق زحمتوں سے دو چار ہو کر اصلاح پذیر ہو جائے لیکن یہ طریقہ بھی ریا سے بالکل پاک ہوتا ہے اس سلسلے میں عارفوں کے پاس ایک بہت ہی دقیق اور مخصوص علم ہے جو ان کے علاوہ کسی دوسرے کو معلوم نہیں ہے مذکورہ صورت حال میں اگر کسی ناقصل ناقص العلم کو یہ ریا نظر آئے گا تو یہ اس کی نظر کا دھوکہ ہے یہ ریا نہیں ہے بلکہ ان کا یہ فعل خدا کے حکم کے عین مطابق صرف اللہ ہی کے لیے ہے جس میں نفس کا شائبہ شامل نہیں اور نہ اس میں کسی آفت کا وجود ہے جیسے ریا وغیرہ حضرت رویم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ اگر اس صاحب اخلاص کو اس کے عوض دارین کی پیشکش کی جائے تو وہ اس کو قبول نہ کرے یا اس کے کسی حصے پر راضی نہ ہو یعنی دارین سے کچھ لینے پر راضی نہ ہو اخلاص کی تعریف بعض اور مشاع کی نظر میں بعض مشائق کا ارشاد ہے کہ صدق اخلاص یہ ہے کہ صاحب اخلاص مخلوق, مخلوق کو دیکھنے کو فراموش کر کے ہمیشہ حق کی طرف نظر رکھے اور ملامتی مخلوق پر نظر رکھتا ہے اور پھر اپنے حال اور عمل کو اس سے چھپاتا ہے مختصر یہ کہ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اخلاص صوفی کا وصف ہے اور اس بنا پر حضرت ذکا رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ہر مخلص اپنے اخلاص کے دیکھنے پر مجبور ہے لیکن یہ کمال اخلاص کا نقصان ہے یعنی ایسے صاحب اخلاص کامل نہیں ہیں جو اپنے اخلاص پر نظر رکھیں اخلاص تو وہی ہے کہ اللہ تعالی جس کے صاحب و والی کا محافظ خود ہے. یہاں تک کہ اس کی تکمیل کر دے سطق اور اخلاص میں فرق حضرت جعفر الخلدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم جنید رحمتہ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ اے شیخ کیا صدق اور اخلاص میں کچھ فرق ہے انہوں نے فرمایا ہاں صدق اصل ہے اور پہلے ہے اور اخلاص اس کی فرہ اور اس کے تابے ہے یعنی بعد میں ہے یہ بھی فرمایا کہ ان دونوں میں ایک اور فرق بھی ہے کہ اخلاص عمل میں آئے بغیر نہیں ہوتا یعنی اخلاص کے لیے عمل ضروری ہے مزید فرمایا کہ یہی اخلاص ہے اور اس کو مخالصت الاخلاص کہتے ہیں اسی مخالصۃ الاخلاص میں اخلاص کا وجود ہے اس بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ اخلاص ملامتی کا حال ہے اور مخالصت الاخلاص کہتے ہیں اسی مخالصہ جو مخالصہ میں موجود ہے وہ مخالصت الاخلاص ہی کا سمرہ ہے اس مخالصت الاخلاص کی وضاحت با الفاظ دیگر اس طرح کی جا سکتی ہے کہ مخالصت الاخلاص نام ہے بندے کا تمام رسوم کو ترک کر کے ہمیشہ قائم رہنے والے خدا کی ذات میں فنا ہو جانے کا اس طرح کہ اپنے قیام کی رویت سے بھی محروم ہو جائے اور آثار یعنی موجودات کی ذات سے الگ تھلگ ہو کر ذات میں اس طرح مستغرق ہو جائے کہ اخفا و استفسار سے بھی اس کو نجات مل جائے اس مقام پر پہنچ کر صوفی کا حال بھی مفقود ہو جاتا ہے اس کے برعکس ملامتی اپنے اخلاص کے باطن میں مقیم رہتا ہے یعنی اس کا اخلاص برقرار رہتا ہے لیکن اس طرح حقیقت اخلاص سے اس کو آگاہی حاصل نہیں ہوتی یعنی حال اخلاص تو اس کو میسر آ جاتا ہے لیکن حقیقت اخلاص سے بے بہرا رہتا ہے اس جگہ صوفی اور ملامتی کا فرق واضح ہو جاتا ہے خراسان میں ہمیشہ ملامتیوں کا ایک گروہ رہتا ہے اور ان کے بھی مشائق ہیں جو ان کی بنیادوں کو درست کرتے ہیں اور ان کے احوال کی شروط سے ان کو آگاہ کرتے ہیں عراق میں فرقۂ ملامتیا میں نے عراق میں خود ان لوگوں کو دیکھا ہے جن کا تعلق فرقۂ ملامتیاں ہے لیکن عراق میں یہ لوگ اس نام سے مشہور و معروف نہیں ہیں اہل عراق بھی اس نام کو اپنی گفتگو اور بول چال میں بہت کم استعمال کرتے ہیں ملامتیوں کے سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک ملامتی سے درخواست کی کہ وہ ان کی محفل محفل میں سما میں شریک ہو لیکن اس نے انکار کر دیا اس سے جب عدم شرکت کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہا کہ اگر میں محفلے سما میں شریک ہوں گا تو مجھے وجد آئے گا اور اس طرح لوگوں کو میرے حال کی خبر ہو جائے گی اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ میرے حال سے واقف ہوں روایت ہے کہ احمد بن الحواری نے ابو سلیمان الدارانی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ جب میں خلوت میں ہوتا ہوں تو مجھے اپنے معاملات یعنی احوال میں ایسی لذت ملتی ہے جو مجھے جلوت میں نصیب نہیں ہوتی ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تم ابھی کمزور ہو یعنی اپنے احوال میں پختہ نہیں ہوئے ہو بس اگر ملامتی اخلاص کے دامن سے وابستہ ہے اور بسات صدق پر متمکن ہے لیکن ابھی تک وہ رویت خلق کی قید سے آزاد نہیں ہوا یعنی مخلوق کا مشاہدہ کر رہا ہے اور اخلاص و صدق تحقیق کا بقیہ جو اس میں سب سے اعلی اور عمدہ ہے اس میں باقی ہے یعنی یہ بقیہ صدق و اخلاص اس کی نظر میں احسن ہے اور اس میں موجود ہے اور صوفی اس بقیہ سے پاک و صاف ہے عمل کے اعتبار سے بھی اور ترک خلق کے لحاظ سے بھی اور اس نے دونوں سے کلیتاً اپنے آپ کو دور کر لیا ہے اس نے ان دونوں کو فنا اور زوال کی نظر سے مشاہدہ کیا ہے چنانچہ اس کے لیے ناصیہ توحید کھل گئی ہے اور اس نے اس ارشاد خداوندی کا راز پا لیا کلو شعین ہے لکن اللہ وجہ ہر شے اللہ تعالی کے سوا فانی ہے چنانچہ بعض صوفیائے کرام نے اپنے غلبے کے وقت جو کہا ہے کہ فتارئین غیر اللہ دونوں عالم میں اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے وہ آیت مندرجہ بالا کے یہی معنی مراد لیتے ہیں ملامتی دو وجوہ سے اپنا حال چھپاتا ہے لیکن ملامتی دو وجوہ سے اپنا حال کو پوشیدہ کرتا ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اسے اخلاص اور کی تحقیق ہو جائے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ جذبہ اقفا اس وجہ سے ہے کہ غیرت کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں ان کا حال غیر سے پوشیدہ رہے اس لیے کہ جو کوئی اپنے محبوب کے ساتھ خلوت نشین ہوتا ہے تو اس کو برا معلوم ہوتا ہے کہ غیر اسے آگاہ ہو جب صدق محبت کی منزل پر تو اسے یہ بھی برا معلوم ہوتا ہے جب کہ محبت کی منزل پر تو اسے یہ بھی برا معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو یہ بھی معلوم ہو کہ وہ اپنے محبوب کو چاہتا ہے ہر چند کہ محبت کا یہ اعلیٰ مقام ہے لیکن بطریق صوفیہ یہ بھی ایک نقص ہے اور اس کو بھی ایک علت قرار دیا گیا ہے بہرحال ملامتی کا درجہ متصوف سے تو بلند ہے مگر صوفی سے کم ہے ملامت فرقے میں ذکر کے اصول کہتے ہیں کہ ملامتی کے اصول کے اعتبار سے ذکر چار قسم کا ہے پہلا ذکر زبان دوسرا ذکر قلب تیسرا ذکر خفی ذکر بلا چوتھا ذکر روحی جب ذکر روحی کی نوعیت درست ہو جاتی ہے تو ذکر سر ذکر قلب اور ذکر زبان کی ضرورت نہیں رہتی اس وقت زبان و قلب اور سر خاموش ہو جاتے ہیں اسی کا نام ذکر مشاہدہ ہے اور جب ذکر سر یعنی ذکر خفی کی تکمیل ہو جاتی ہے تو اس وقت زبان اور دل ذکر سے خاموش ہو جاتے ہیں یعنی ذکر سر جاری ہو جاتا ہے ذکر کو یہ لوگ ذکر ہیبت کہتے ہیں اور جب ذکر قلب درست ہو جاتا ہے جو زبان ذکر نہیں کرتی اس ذکر کو ذکر احسانات و نعمت کہتے ہیں اور جب دل ذکر میں سست ہو جاتا ہے تو زبان مصروف ذکر ہو جاتی ہے یہ ذکر عادت ہے ملامتیوں کے خیال کے مطابق ان اسکار چہار گونا میں ہر ذکر میں آفت بھی موجود ہے آفات ذکر ذکر روح کی آفت یہ ہے کہ سر باتن کو اس پر اطلاع ہو جائے اور ذکر سر باطن کی آفت یہ ہے کہ قلب کو اس سے آگاہی ہو جائے اور ذکر قلب کی آفت یہ ہے کہ نفس اس کے حال سے آگاہ ہو جائے اور ذکر نفس کی آفت اس کی نمود یعنی اظہار اور اس کی عظمت کا تصور یا طلب ثواب ہے یا یہ خیال کرنا کہ اس کے ذریعے سے مقامات تک رسائی ہوتی ہے ملامتیہ کے نزدیک سب سے کم ترین شخص وہ ہے جو اپنے مقام و ذکر کا اظہار اس نیت سے کرے کہ اس کے ذریعے وہ خل کے خدا میں مقبول ہو جائے گا ملامتیوں کے یہاں ذکر کی اصل اصول یہ ہے کہ ذکر روح ذکر ذات ہے اور ذکر سر یعنی ذکر باطن ذکر صفات ہے اور دل جو اللہ تعالی کی نعمتوں اور اس کے انعامات کا ذکر کرتا ہے وہ آسات آثار صفات کا ذکر ہے اور ذکر نفس خامیوں کا اظہار ہے ان کے اس قول کے معنی یہ ہے کہ باطن کا روح سے آگاہ ہو جانا یہ ہے کہ ذکر ذات کے وقت فنا ثابت ہو گئی یعنی جب ذکر ذات میں بندہ مشغول ہوتا ہے تو اس کی ذات مرتبہ فنا میں ہوتی ہے اس حال میں ذکر حیبت اگر کیا جائے تو ذکر صفات بن جاتا ہے لیکن وجود حیبت سے اس سے مرتبہ فنا میں ہوتی ہے اس حال میں ذکر حیبت اگر کیا جائے تو ذکر صفات بن جاتا ہے لیکن وجود ہیبت اس سے مرتبہ ثبوت کو پہنچتا ہے اور وہ وجود حیبت مقتضی اس امر کا ہے کہ وہ وجود اور بقا دونوں چیزیں موجود ہیں اور یہ صورت حال فنا کے منافی ہے یعنی جب وجود ہے تو پھر فنا کیسی اسی طرح ذکر سر میں حیبت کا جو وجود موجود ہے جس کو ذکر صفات سے تعبیر کیا جاتا ہے اس سے حصہ قرب کا احساس ہوتا ہے ذکر قلب جیسا کہ کہا گیا ہے کہ وہ احسانات اور نعمتوں کا ذکر ہے اس سے دوری اور بوت کا پتہ چلتا ہے کہ نعمتوں کے ذکر میں محور مشغول ہو کر ذاکر منعم سے دور ہو جاتا ہے اور عطا و بخشش پر جب نظر ہوگی تو منعم کا مشاہدہ نہیں ہو سکے گا گویا نعمتوں کا مشاہدہ منعم کے مشاہدے سے محروم رکھتا ہے اسی وجہ سے ذاکر کی منزل ایک حد تک دور ہو جاتی ہے اور اگر ذاکر کا نفس ثواب کی طرف متوجہ ہے تو اس سے وجود اعمال کا شمار ہوتا ہے یہی در حقیقت اعتدال ہے یہ ہے فرقۂ ملامتیہ کا نظریہ ذکر جس کی تفصیل ہم نے پیش کی اور اس گروہ ملامتی کی یہ قسمیں ہیں ان میں تمام لوگ ایک ہی منزل کے راہ روح اور ایک ہی مرتبے کے حامل نہیں ہیں مختلف درجات ہیں بعض لوگ بعض افراد سے اعلی ہیں بعض پست ہیں پس بعض متوسط درجے پر ہیں واللہ عالم